تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناکا کی کوچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گنا کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی